گنا کیے لا تک میں رحمت اللہ میری رحمت مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ماں فرما دیتا ہے اللہ بخش دیتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے ترویدی شریف کے حوالے سے نقل ہے کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سوچی ہے جب یہ آیت کریمہ جو بھی ہم نے سنی آیت نمبر ایک سو پینتیس چوتھے پارے کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس ابلی کی چلانے لگا وہ نے پچھنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا اس کی ضروریت جمع ہو گئی جس کے چیلے تھے جمع ہو گئے بولی تجھے کیا ہوا وہ بولا قرآن میں ایسی آیت اتری ہے کہ اب کوئی گناہ کا سزا نہ پائے گا مفبرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا ہے وہ بولے اس کے چیلوں نے کہا فکر نہ کر بڑی توجہ کھیجیے گا اس بات پر چیلوں نے کہا فکر نہ کر ہم ان انسانوں کو اکثر انکان توبہ کی طرف آنے ہی نہ دیں گے بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے جس سے وہ اپنے گناہوں پر بجائے ندامت کے پکر کیا کریں گے اس پر بہت اس پر وہ شیطان بہت خوش ہوا اور کیجیے جب یہ آئے تھے قدیمہ نازری اس کو شیطان کی کیا حالت تھی اب اس کے کیلوں نے جو شیطان کو کہا اس پر تھوڑی سی کی توجہ کیجیے تو فکر نہ کریں جزاک اللہ خیرہ مدینہ امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ تمام بڑے خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے وائس اگر اوکے ہے تو بتا جی جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا اعلیٰ سولویں سے متعلق خلاصہ بیان ہوگا تو توجہ سے سماج فرما الحمد رب والصلاة والسلام على اللہ يا رسول اللہ وعلا يا حبیب اللہ السلام, السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ اللہم صلح علی سجدنا ومولانا محمد مہد ملجود والقرم وآلہ وبارک وسلم صلاتا وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبيبي یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سولہویں سپارہ کا آغاز ہے سورہ کحف شریف جاری ہے سولہویں سپارے میں سورہ کحف کا بقیہ حصہ مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ مریم شریف کا آغاز سورہ مریم بھی مکمل ہے اور اس کے بعد سورہ پوہا اور سورہ پوہا بھی مکمل ہے تو جہاں پر سورہ طه کا اختتام ہوتا ہے وہیں پر 16ویں سبارے کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ لہذا سورہ طه اور سورہ مریم مکمل اور سورہ کہف کا باقی حصہ 16ویں سبارے میں ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے قال الا لم اقول لك انك لم تستطیع معي صبرا کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال ان سالتک عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی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 لو لتا خطرا یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہکانوں سے کھانا مانگا انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کے گرا چاہتی ہے اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا موسا نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا بید بتاؤں گا جن جس پر جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا ام مسفینۃ فقانت لمساکین یعملون فی البحر فارتت عن ان اعی بها وكان وراءهم ملک ییاخذ کل سفینۃ کل سفینۃ غصبہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر سابق کشتی زبردستی چھین لیتا وہ عمل غلام فقان ابا واہ فقشینی فقشینا کاما تغ و کفرا اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے فرد نا دما ربو ہوما خیرم زکاتم و اقروب تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کریں وہ امدا ر فقانہ لہلا معنی یتی مین فلم و کانا تخلاما و کانا ابو ہوما سا ارود اور ابو کابلخ رجا رحمت عمر ربی کا لم کا طویل صبر رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھر ہے ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا تو یہ چند آیتیں ہیں سولہویں سپارے کے آغاز میں جن کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پندرہویں بارے کے اختتام پر حضرت سیدنا موس علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ صلاح وسلام کی ملاقات کا ذکر ہے اور اللہ تبارک کا بطالیہ جلا جلا الح نے مطلب جو ہے وہ اس سے متعلق تفصیل پندرہویں سپارے کے آخر میں اور سولہویں سپارے کے شروع میں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے اور یہاں پر بھی یہی واقعہ ہے کہ جب حضرت موسا علیہ صلاح والسلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو اب ایسی صورت میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ میرے معاملات پر صبر نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں اور میری کچھ اور ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو اس پر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اب حضرت خضر علیہ السلط و السلام کشتی میں پہلے بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے دریا میں کشتی جاری تھی کہ چل رہی تھی تیر رہی تھی کہ اس میں سے بیچ میں سے تختہ نکال لیا اب ظاہر ہے کہ حضرت موس علیہ السلام نے یہ معاملہ جو ہے دیکھا فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس غریب مل نے تو ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور تم نے ان کی کشتی کو عیب دار بنا دیا تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے عرض تھی کہ اللہ کی طرف سے جو میری ذمہ داریاں ہیں آپ اس پر صبر نہ فرما سکیں گے تو پھر دوسرا واقعہ ہوا یہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا اب ایک بچے کو قتل کر دیا جائے اور حضرت موسی علیہ السلام خاموش رہیں کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ابھی آپ نے سولویں سپاہے میں سنا کہ کشتی آپ جب اس بستی میں پہنچے تو بستی والوں نے کھانا بھی نہ کھلایا لیکن حضرت سضر علیہ السلام نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو درست فرما دیا اس پر بھی حضرت عبوس علیہ السلام نے اعتراض کیا تو ان کی پھر صفائی کے طور پر حضرت سضر علیہ السلام نے اپنی ان تینوں افعال کی تشریح بیان فرما دی کہ ایک ظالم بادشاہ جو ہے وہ کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا میں نے ان کی کشتی کو اس لیے عیب دار بنا دیا تاکہ وہ اس کشتی پر قبضہ نہ کر سکے اور وہ بچہ کافر تھا اس کے والدین اس کی محبت میں کہیں کافر نہ ہو جاتے لہذا میں نے اللہ کے حکم سے اس کو مار دیا اور اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ان کو عطا فرمائے گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو کہ ایک نبی کی زوجیت میں آئی اور ان کی اولاد میں بھی اللہ نے نبی پیدا فرمائے تو دیکھیے بیٹے کی پیدائش پر خوشی اچھی بات ہے لیکن بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے الحمد تو اسی طرح پھر وہ جو دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے درست فرمائی تھی اس سے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ یتیم بچوں کا مطلب جو ہے گھر ہے اور یہ بستی والے جب انہوں نے ہم جیسے جلیل القدر بزرگوں کو کھانا نہیں کھلایا تو اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا اگر وہ ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا تو وہ اس کو کیسے چھوڑتے لہٰذا ہم نے ان, کو ان کی دیوار کو درست فرما دیا ہے اور جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا اب حضرت موسا اور حضرت خضر علیہ السلام سلام کے اس واقعے میں شروع میں حضرت یوش بن نون علیہ السلام کا ذکر بھی ہے یہ بھی اللہ کے نبی ہے تو کیونکہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت یوس علیہ السلام کو بھی لے گئے تھے اور وہ دونوں اپنے پیروں کے نشانات پر واپس گئے پھر اس حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد حضرت یوس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے جب حضرت اکریما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوش علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا وہ قیامت تک زندہ رہیں گے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ایک کشتی میں بٹھا کر چھوڑ دیا تھا اور قیامت تک وہ کشتی سمندر میں چلتی رہے گی اور علامن کو شہری نے کہا ہے کہ اگر یہ روایت ثابت ہو پھر تو پھر یہ نوجوان حضرت یوش بن نون علیہ السلام نہیں تھے کیونکہ حضرت یوشے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ رہے تھے اور ان کے خلیفہ بنے تھے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جب حضرت موسی علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تھی تو انہوں نے حضرت یوشا کو واپس بھیج دیا تھا اور حضرت علامہ ابو عبداللہ کرتبی کے استاد علامہ ابوالعباس کرتبی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوش علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے ہوں لیکن اللہ نے متبو کے ذکر پر اتفاق کی اور تابع کا ذکر نہیں کیا تو اس میں کئی یہ توجیے ہیں جو کہ علماء کے نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں اس واقعے میں بے شمار پہلو نکلتے ہیں بے شمار پہلو نکلتے ہیں بہت تفصیل ہے لیکن حضرت خضر حضرت مص علیہ صلاح وسلام کی اس ملاقات سے متعلق یہ چند باتیں بہرحال کافی ہیں سورہ کہف کی آخری آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرا پاک پرورگار ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 83 سے آغاز کرتا ہوں تلاوت کا سماعت فرمائیں ارشاد خدا خداوندی ہے ویسالونک عن ذل القرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ میں تمہیں ان اس کا مزکور پڑھ کر سناتا ہوں انا مكننا له في الارض و اتینا و عئی ہو منکل انا بے, بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا فأتبع تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا حتہ ایزا بالغا مغرب شمسی وجہ تغروب فی عئی حمی اتم و جادا و جادہ ان دہا یہاں تک کے جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک کی کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی کلنا یا زل قرن امتو اگ دن خسنا ہم نے فرمایا اے ضلع یا تو تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بلائی اختیار کرے کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم ان قریب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مار دے گا خسنا وسنا ابول من امرینا یوسرا اور جو ایمان لایا اور نئے کام کیا تو اس کا بدلہ بلائی ہے اور ان کریم ہم اسے آسان کام کہیں گے تم اتما سابا پھر ایک سامان کے پیچھے چلا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 جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی سزالی کا وقت لدئی خوب بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے تم اتبا سب پھر ایک سامان کے پیچھے چلا حتہ ازا بالغ وی ماں قوما لا یقا دو نہ یقہ یہاں تک کے جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے قالو ان الارض نجعل انہوں نے کہا ذلقور بے شک یا فساد مچاتے ہیں تو کیا, ہم نے تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقدر کر دیں اس پر کیا ہمیں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں مَا أجعل <رَدْمًا> کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم نے اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں آتونی زبر حتی اذا ہتا نارا اُفْرِغْ عَلَيْهِ میرے پاس لوہے کے سختے لاؤ یہاں تک کے وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھوکو یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا سانبا ادھیل دوں سمست پاس پا و مست رہو نقبا تو یادود موجود اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے الاحاظ اور <حَقًا> یہ میرے رب کی رحمت ہے صرف جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے تو یہ ذکر ہے حضرت سیدنا ذوال کر نین ربی اللہ تعالی عنہ کا عنہوں کا حق کی آخری آیتوں میں سے ہیں یہ اس کے بعد چند آیتیں مزید لی ہیں میں نے یہ چند آیتیں تلاوت کی ہیں حضرت سیدنا غلقرن قدی اللہ تعالیٰ عن کے سفر کا ذکر اور اس میں پھر آپ کا زمین کے کناروں پر پہنچنا اور پھر اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم سے مطلب معاملات اور پھر مطلب وہاں پر آپ نے جو دیوار بنائی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو حضرت ذوال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے اسباب وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسی پہاڑی درے پر پہنچے جن کے دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے اس نے وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے نہایت مضبوط بند تعمیر کیا وہ اللہ کو ماننے والا آخرت پر یقین رکھنے والا نہایت نیک شخص تھا وہ نفس پرست اور دولت کا حریص نہیں تھا ان خصوصیات کا حامل صرف وہ شخص ہوگا جو فارض کا حکمران تھا جسے یونانی سائرس عبرانی خورس اور عرب کے خسرو کے نام سے پکارتے ہیں اس کا دور حکمرانی رانی تقریباً پانچ سو انتالیس قبل مسیح ہے تو یہ حضرت سیدنا نہ ہیں اور یہ اللہ تعالی کے جلیل القدر ولی گزرے ہیں تو میں بھی حضرت ذلقرن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ہے وہ اشارے اللہ کے پاک لام میں ملتے ہیں اور دیکھیے یہ جو فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور بے شک ہم نے اس کو ہر چیز کا ساز و سامان عطا کیا تھا تو اس عائد کا معنی ہے کہ ہم نے حضرت ذوالکرنین کو ملک عظیم عطا کیا تھا اور ایک بادشاہ کو اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے جس قدر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے رب نے وہ چیزیں اس کو عطا کی تھیں اور رب نے اس کو تمام اطراف مملکت میں تصرف کرنے کی قدرت عطا کی تھی اور رب نے اس کو ہر قسم کے آلات حرب اسباب اور وسائل عطا فرمائے تھے جن کی وجہ سے وہ تمام مشارک اور مغارب کا حکمران ہو گیا تھا اور تمام ممالک اس کے تابع ہو گئے تھے عرب و عجم کے تمام بادشاہ اس کی اطاق کرتے تھے دیکھیے حضرت ذلقرن کا پہلا سفر یہ مغرب کی جانب ہوا حضرت ذوالکرن نے مغرب کی جانب سفر اختیار کیا حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر زمین اور خشکی کی حد ختم ہو گئی اور اس کے بعد سمندر تھا وہ بحر ظلمات تھا وہ تیونس الجزائر مراکش اور مغرب ممالک کو فتح کرتا ہوا پہنچا تھا اور اس نے وہاں سورج کو ایک سیاہ دلدل میں غروب ہوتا ہوا دیکھا عین کے معنی ہے چشمہ اور کے معنی ہے گارا کیچڑ دل دل اگر آپ شام کے وقت سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور دور جہاں آسمان اور سطح سمندر کی کنارے ملتے ہوئے نظر آئیں تو ایسا لگے گا جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہو ورنہ حقیقت میں سمندر زمین اور سمندر سے بہت بڑا ہے بہرحال حضرت ذلکرن نے وہاں ایک قوم کو پایا اللہ نے فرمایا اے ذلکرن تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اچھا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ذلکرن نبی تھے یا ولی تھے اگر نبی تھے تو اللہ نے ان پر اس کلام کی وہی فرمائی اگر ولی تھے تو اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وہی نازل فرمائی اور اس نبی نے حضرت ذلقرن تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا یا پھر اللہ نے ان کے دل میں اس طرح بات ڈال دی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی تھی پرانے کریم میں ہے صور تاحا میں جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ الہام کیا جس کی وہی کی جا رہی ہے کہ تم اس موسا کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو اور دریا اس صندوق کو ساحل پر ڈال دے گا اور اس کو میرا اور خود اس کا دشمن اٹھا لے گا یعنی جب چھوٹے سے تھے چند دن کے تھے حضرت موسا علیہ السلام اور خطرہ تھا کہ فراؤن مار دے گا اس نے تقریباً ستر ہزار بچوں کو قتل کروا دیا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ہی پیدا اگر ہو گئے ہیں تو وہ میں انہیں قتل کر دوں ستر ہزار بچوں کو مارنے کے بعد بھی پھراؤن کے محل میں ہی اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کی پرورش فرمائی سبحان اللہ بہرحال موضوع سے ہم جائیں گے تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جلیل القدر بزرگ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ یا تو نبی ہیں یا ولی زیادہ تر علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ ولی ہیں بہرحال واللہ تعالی علم اللہ تعالی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے تو مغرب کی طرف سفر جو ہے آپ کا جاری تھا ذلقرنین کے اس سفر میں مغرب کے آخری جانب کافروں کی ایک قوم تھی یا بنی آدم کا ایک بہت بڑا گروہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذلقرنین کے دل میں یہ الہام دیا کہ اگر یہ لوگ کفر پر اصرار کریں تو ان کو قتل کر دو یا تم صبر کرو اور ان کو حق اور سیدھے رستے کی ہدایت دیتے رہو ان کو شرعی احکام کی تعلیم دیتے رہو حضرت ذوالکرن نے ان لوگوں سے کہا جس شخص نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور کفر اور شرک پر اصرار کیا تو ہم دنیا میں اس کو قتل کر کے سزا دیں گے اور جب وہ آخرت میں اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو پھر اللہ تعالی اس کو دوزک میں بہت سخت عذاب دے گا اور جس نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا اس نے نیک مال کیے تو اس کی جزا آخرت میں جنت ہے اور ہم اس کو مشکل اور سخت احکام کا مکلف نہیں کریں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے آسان طریقے بتائیں گے بہرحال اب اس پر انگریز اور نے بھی بہت گلام کیا ہے اور کافی اس سے متعلق بھی حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں کہ حضرت ذوالکرن رضی اللہ تعالیٰ کے سفر سے متعلق جو اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لیکن بہرحال اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل میں ہم جا سکیں جانب مغرب کی فتوحات کرنے کے بعد حضرت ذوالکرنین مشرق کی جانب روانہ ہوئے اور پھر وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے دیکھیے مغرب کی طرف گئے تھے تو ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا اور یہاں گئے تو ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس اتنی ساری زمین کا آپ کو بادشاہ بنایا ہے وہاں ایسی قوم کو دیکھا جو برہا نہ پاؤں برہ بدن تھی ننگے لوگ تھے وہ اپنے جسم کو کسی چیز سے نہیں چھپاتے تھے سورج کی گرمی موسم کی سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس لباس تھے نہ انہوں نے گھر بنائے تھے جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور ان کا گزر مچھ مچھلی پر ہوتا تھا اور پھر وہاں پر انہوں نے ایسی قوم مطلب دیکھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تیسرا سفر شمال کی جانب تھا تو اب شمال کی جانب جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو اس میں بہر خزر کافین دہنی طرف چھوڑتا ہوا کاکیشیا کے سلسلے کوہ تک حضرت ذلقر پہنچ گئے اور وہاں پر ایک درہ ملا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا اسی راہ سے یاجوج ماجوج آ کر اس طرف کے علاقے میں تباہی مچایا کرتے تھے یہ حضرت نہیں حضرت ذوال حیات نہیں ہے حضرت خزر اسلام حیات اصل میں ان دونوں کے سفر کا بھی واقعہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ آپ حیات کی تلاش میں تھے حضرت خضر السلام اور حضرت ذلکرن تو آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا آپ نے پی لیا حضرت ذلکر اللہ تعالی عنہ کو نام مل سکا بہرحال تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے حضرت ذلقر جو پہنچ گئے اور وہاں پر یا ماجوج قوم تھی اور جس سے متعلق جو ہے مطلب قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا ان کے اس اطراف سے اسے ایک قوم ملی جو کوئی بات بھی سمجھ نہیں سکتی تھی پس صاف معلوم ہوتا تھا سجین سے مقصود کا کیچیا کا پہاڑی در رہا ہے کیونکہ اس کے دہانی طرح بہرے خزر ہے جس نے شمال اور مشرق کی راہ دکھائی ہے یاجود محاجود سے متعلق حدیثیں بھی بہت ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دن ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے آپ فرما رہے تھے اربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب پہنچ چکا آج یاجوج ماجوج کے بند سے اتنا کھل گیا ہے آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی اُنہی کو ملا کر دائرہ بنایا حضرت سیدہ زینب ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم میں نیک آدمی ہوں گے اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے فرمایا ہاں جب خبیز کام بہت ہو جائیں گے یہ بخاری شریف کی حدیث ہیں تو یاجوج ماجوج سے متعلق قدیم علماء کی آرا بھی ہیں ان کے متعلق متاخرین کی آرا بھی ہیں اور یاجوج ماجوج سے متعلق جو حدیثیں ہیں یہ بھی بہت ہیں یاجوج سے متعلق اور بھی تفصیل بہت ہے اس موضوع پر انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد آپ یاد دلائیے گا ہم اس پر کچھ تفصیل سے بیان کریں گے یہاں پر تو ظاہر ہے کہ کچھ مختصر تفصیل آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی ہے کیونکہ ابھی کافی درس جو ہے وہ باقی ہے چنانچہ چہ سولہ سپارے میں اب تج... آپ آ جائیں سورہ مریم شریف میں سورہ مریم شریف بہت اللہ کا ہر کلام ایک ایک آیت شاندار ہے سورہ مریم کی بھی ایک اپنی جگہ مطلب جو ہے وہ اہمیت ہے یوں تو قرآن کی کئی صورتوں میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے لیکن اس صورت میں تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے کس طرح کہاں ان کے پاس حضرت جبرائیل آئے وہ ان کو دیکھ کر کس طرح گھبرا گئیں پھر جبرائیل نے ان کو لڑکے کی بشارت دی انہوں نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا نہ میں بدکارا ہوں پھر ان کے حمل کی صفت بیان کی ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولک کی کیفیت کی بیان فرمائی ہے پھر ان کی قوم کا انہیں متعون کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ کی براعت بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے غرض یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اتنی تفصیل کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صابی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا میں نے کہا آج رات میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو فرمایا آج رات کو مجھ پر سورہ مریم نازل ہوئی ہے سبحان اللہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی حضرت امام ابن شیبہ نے موردکل العجلی سے روایت کیا ہے تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اسی طرح جب نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ مقام زمین پر پہنچے آپ کے پاس حضرت بریدہ آئے وہ مسلمان ہو گئے ہاشم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے منظر بن جسدم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس رات حضرت بریدہ کو سورہ مریم کی ابتدائی آیات سکھائی اور پھر نجاشی بادشاہ کا قبول اسلام بھی ظاہر ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت سن کر ہی ہوا تھا اللہ کا پاک کلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک کلام کے پاک صحابہ اہل بیت اطہار کی زبان سے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات آپ کو تلاوت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں یا صاد ذکر اذ نادا رب نداء خفیہ یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا ربی وشتا ربی شک میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بابو کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن آخِرًا مِن لَدُنكَ <وَلِيَّا> اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت باز ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے جو میرا کام اٹھائے وَيَرِسَ وَيَرِسُ مِن آلی عقوب وَجْعَلْهُ رَبِّ <رَبِّيَّا> وہ میرا جان شین ہو اولاد یعقوب کا اور اسے پسندیدہ کر یا زکریہ اننا نبشرک بغلام من اسمہ یحیاء لب نجعل لہو من قبل سمیع اے زکریہ ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحیاء ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا قال ربی انہ یکون لی غلام وکاناتی وکاناتی مرآتی آکیرن وقب بلغت من القبر قطیع عرض کی اے میرے, رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانج ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا قبل فرمایا ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا اور آیات کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا ارجیا میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بلا چنگا ہو بلا چنگا ہو کر تو یہ سورہ مریم شریف میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات سے ہے جس کا آغاز جس سے آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ حروف مقطعات کی مکمل تفسیر جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بیان نہیں کہہ سکتا یہ اللہ رسول کے درمیان راز ہیں مختصر یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کاف سے مراد ہے کافی خا سے مراد ہے ہادی یا سے مراد ہے حکیم عین سے مراد ہے علیم اور سعد سے مراد ہے صادق اور ابن عزیز عزیز کشیری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کیا ہے جنہیں وہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے اپنے بندوں کے لیے ہادی ہے ان کے ہاتھوں پر اس کا ہاتھ ہے وہ ان کا عالم ہے اور اپنے وعدے میں صادق ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ کاف یا یا امساد اللہ تعالی کے اسما میں سے ایک اسم ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے معمر سے روایت کیا قطاعہ نے کہا یہ قرآن کے اسما میں سے ایک اسم ہے اللہ تعالی عالم اچھا جی حضرت ذکری سلاۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علیہ سلاۃ والسلام کی جو ہے وہ بشارت دی یاد رکھیے کہ حضرت ذکریہ کو یہ بشارت اللہ نے دی تھی یا اللہ کی طرف سے فرشتوں نے اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے حضرت ذکری علیہ السلام کو یہ بشارت اللہ نے دی تھی کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام نے اللہ سے خطاب کیا تھا اور اس سے سوال کیا تھا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ نے بشارت دی ہو اور جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یاحیہ کو یہ بشارت فرشتوں نے دی تھی ان کی دلیل یہ آیت ہے سورہ اعلی عمران کی کہ جب زکری حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو ندا کی کہ بے شک اللہ تمہیں کی بشارت دیتا ہے اور امام فخر الدین رازی علیہ رحما نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے ہو سکتا ہے دو مرتبہ بشارت دی گئی ہو ایک مرتبہ رب نے بشارت دی ہو اور دوسری بار رب کی طرف سے فرشتوں نے بشارت دی ہو سبحان اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھنے کی وجہ کا لفظ حیات سے بنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کی وجہ سے ان کی ماں کا بانجھ پن دور کر دیا ہو وہ مکمل خاتون ہو گئی حضرت قطع نے کہا کہ اللہ نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا دل ایمان اور اطاعت سے زندہ کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن اور اطاعت گزار کو زندہ اور کافر اور راسی کو مردہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان اور اطاعت کو زندگی سے تعبیر کیا ہے سورہ انفال میں ہے اے ایمان والوں جب اللہ رسول تمہیں میں حیات آفری کاموں کے لیے بلائیں تو حاضر ہو جاؤ اور کفار کو مردہ فرمایا ان نقال علم پیشہ کا مردوں کو نہیں سناتے چنانچہ حضرت حضرت ذخری علیہ سلاط و السلام کا ذکر ہے پھر تین دن تک کا لوگوں سے بات نہ کرنا اور پھر اپنا جو ہے حضرت یاہی علیہ صلاط والسلام کو بچپن میں نبوت ملنا ظاہر ہر نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے اور پھر حضرت یاہی علیہ السلام پر تین بار سلام کی خصوصیت اور یہ تمام معاملات اللہ تبارک وطالعہ نے ان آیتوں میں جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں اب آ جائیے مزید آیات مقدسہ پر اللہ تبارک وطالعہ جل جلال فرما رہا ہے سورہ مریم ہی کی آیات مقدسہ ہیں اور آپ اس کتاب میں موسا کا ذکر کیجیے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے نا غب نہ ہو ہم نے انہیں تور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے اور آپ اس کتاب میں اس کا ذکر کیجئے وہ سچے وعدے والے اور رسول نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا اور جو ابراہیم اور یاقوب کی اولاد میں سے ہیں تو یہ ذکر ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے یاد رکھیے نبی اور رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی سامان فرما لیں یاد رکھیے کہ نبی اس کی تعریفیں بہت ہیں ایک تعریف میں کر رہا ہوں کہ نبی وہ ہے کہ جو اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کی تعلیم دے یعنی جس پر کتاب نازل نہ ہوئی ہو جس پر کوئی صحیفہ نازل نہ ہوا ہو وہ مطلب نبی ہے اور یا صحیفہ نازل ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا نبی جو خود صاحب شریعت نہ ہو اپنے سے پہلے کی شریعت کو کی جو ہے وہ تبلیغ فرمائے رسول وہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہیں اللہ تعالی نے جن پر کتاب نازل فرمائی جو صاحب شریعت گزنے ہیں اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور انہیں اللہ کے آکام کی, کی میں وہ نائب صادق تھے وہ لوگوں سے جس بات کا وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیے وہ وہاں نہیں آیا تو ایک سال تک انتظار کیا تو اب اندازہ لگا لیں ان کیا, کیا معاملہ ہے پھر حضرت ادریس صلی سلاۃ وسلام کا ذکر پاک بھی فرمایا گیا ہے حضرت یاد رکھیے حضرت ادریس صلی السلام کا اصل نام اخنوخ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے شخص ہیں جن کو حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت ملی اور امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ یہ پہلی شخص ہیں جنہوں نے قلم سے خط کھینچا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات سے تین سو اٹھارہ سال پائے حضرت ثمورہ بن جنتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ادریس سفید رنگ کے طویل القام تھے ان کا سینہ چوڑا تھا جسم پر بال بہت کم تھے اور سر پر بڑے بڑے بال تھے جب اللہ تعالی نے زمین پر اہل زمین کا ظلم اور اللہ کے احکام سے سرکشی دیکھی کی تو اللہ نے ان کو چھٹے آسمان کی طرف اٹھا لیا سبحان اللہ یہ تبصرہ مری ہم کی آیتوں میں ہے پھر حضرت ادریس حضرت نور علیہ السلام سے پہلے نبی بنائے گئے تھے اور مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما روایت ہے کہ ان کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ تھا اور ان کا نام اخنوخ تھا اور وہ بال منبع سے روایت ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کے یہ دادا ہیں اور مشہور یہ ہے کہ یہ ان کے باپ کے دادا ہیں کیونکہ حضرت نو علیہ السلام بن متوشلخ بن اخنوخ کے بیٹے ہیں اور حضرت ادریس وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ستاروں اور حساب میں غور و فکر کیا اور رمل زائچہ اس کی تعریف کیا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ میں عرض دیتا ہوں رمل ایک علم ہے جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے غیب کی بات دریافت کرتے ہیں نجوم جو تش زائچہ بنانے کو بھی رمل کہتے ہیں زائچہ اس کاغذ کو کہتے ہیں جس کو نجومی بچے کی پیدائش کے وقت تیار کرتے ہیں اس میں ولادت کی تاریخ وقت ماہ و سال وغیرہ درج ہوتا ہے اور وقت پیدائش کے مطابق اس کی ساری عمر کے نیک و بد کا حال بتلایا جاتا ہے کنڈلی جنم پتر رمل کی شکلیں جو ریمال قرا ڈال کر بناتے ہیں لگن کنڈلی کھینچنا جنم پتری بنانا وغیرہ وغیرہ, وغیرہ یاد رکھیے قیاضی ایاز بن موسا مالکی علیہ رحما لکھتے ہیں کہ یہ وہ خطوط ہیں جن کو نجومی کھینچتے تھے اور اب لوگوں نے ان کو ترک کر دیا ہے نجومی نرم زمین پر جلدی جلدی خطوط کھینچتا تاکہ ان کو گھنا نہ جا سکے پھر واپس آ کر دو دو خط مٹاتا اگر دو خط رہ جاتے تو یہ کامیابی کی علامت تھی اور باقی ایک رہ جاتا تو ناکامی کی علامت تھی تو مکی نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ وہ نبی اپنی انگوشت شہادت اور انگوشت وستی سے ریت پر خط کھینچتے تھے اب ان کی مطلب ظاہر ہے حضرت سیدنا ادری صلی السلام دنیا سے پردہ فرما چکے یعنی آسمانوں پر تشریف لے جا چکے ہیں تو اس لیے اب یہ جائز نہیں ہے تو عمل وغیرہ کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور فی زمانہ اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملات کرے رمل یا نجوم تو یہ ذنی علوم ہیں ان پر یقین کرنے طور پر ہرگی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کے پاس سے گزرے تو وہاں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آسمانوں پر ہیں یہ اور حضرت ادریس السلام جنت میں بھی ہے اور جنت میں جانے کا واقعہ ان کو بہت مشہور ہے اور پھر حضرت ادر علیہ السلام سے متعلق قول فیصل یہ ہے کہ حضرت ادر علیہ السلام کو بلند جگہ پر اٹھانے سے ان کے درجات کی بلندی مراد نہیں انہیں زمین سے اوپر اٹھا کر لے جایا گیا تھا اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں رہا یہ کہ ان کو موت کس جگہ آئی زمین پر یا آسمان پر اور یہ کہ وہ اب جنت میں ہیں یا نہیں تو اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں اور ان کے درجات تو بے شمار بلند ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں جن کو ہم نے نہ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور جو ابراہیم اور یاقوب کی اولاد سے ہیں اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چل لیا جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے ان سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے سے میرا پاکار عز ارشاد فرما رہا ہے مزید چند آیتیں اب سورہ فاح کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ طوحہ کے آغاز میں بلکہ اس کے پہل چند آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں ارشاد خدا بندی ہے ما انزلنا اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو اللہ تذکیر ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو تنزیلم خلقل سما واتل اولا اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے اور رحمان وا اس نے ارش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رہوما فما وات وما فل وما بائی نہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بہت کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اللہ اللہ الحسن اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام و حل اطاق حدیث اور کچھ تمہیں موسا کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بی بیو کہ مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ کا راستہ پاؤں فلما اتاها نودی پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گی اے موسا انا رب کا فخلا بے شک میں تیرا رب ہوں تو, تو اپنے جوتے اتار ڈال ان کا بلوا دل مقدسی تو پاک جنگل توا میں ہے انختر اور میں نے تجھے پسند کیا اب گان لگا کر سن تجھے وہی ہوتی ہے بے شک میں ہی ہوں اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے گا تو ہر تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسا ارض کی یہ میرا عصا ہے اس پر میں کتیا لگاتا ہوں اسے اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں فرمایا اسے ڈال دے موسا تو موسا ڈال دیا تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے پاس جا اس نے سر اٹھایا کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینا کھول دے تو یہ آیات مقدسہ ہیں جن سے تو سورا کا آغاز ہو رہا ہے یاد رکھیے کہ حضرت علی المرتض رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھک جاتے تو کبھی ایک پیر پر وزن ڈالتے تو کبھی دوسرے پر تو یہ آیت نازل ہوئی جو مطلب شروع میں ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں میں نے کہ یہ حروف مقتحاط میں سے ہیں حقیقی معنی تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے تو سے طیب اور طاہر کی طرف اشارہ ہے اور حادث حادث کی طرف اشارہ ہے اور حضرت ابو سلیمان دمشقی نے کہا کہ سے پاس مراد توبہ اور یہ رسول کا مدینہ ہے اور سے مراد مکہ ہے سبحان اللہ اور حضرت علی بن نبی طلحہ نے کہا کہ تا اللہ کا نام ہے اور اس نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے تو یہ مختلف مطلب اس کے جی ہاں حروف مقطعات کے بارے میں یہ ہے کہ رکھنا صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے کیونکہ ہمیں کنفرم مانا معلوم نہیں ہوتے اس لیے حروف مقطعات وغیرہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما سے متعلق دیکھیے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے متعدد اسما رکھے اور جب کوئی چیز بہت عظیم ہوتی ہے تو اس کی اسماں بھی بہت ہوتے ہیں بہت بعض نے کہا کہ اللہ کے ایک ہزار اسم ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بھی ایک ہزار اسم ہیں رہے اللہ کے اسما تو ایک ہزار کا عدد ان کے لیے بہت کم ہے کیونکہ اگر اللہ کے اسما لکھنے کے لیے تمام سمندر بھی سیاہی بن جائیں بلکہ ان جیسے سات اور سمندر بھی سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کے کل اسماں نہیں لکھے جا سکتے اور رہے نبی پاک علیہ السلام کے اسما تو یہ وہی ہیں جو حدیث متبرا میں سری اسم کے ساتھ وارد ہوئے اور وہ اسما جو ہیں وہ جو ہیں وہ عام طور پر تو آپ دیکھیں 99 نام تو قرآن کریم کے سر ورق منبی اللہ کے اور نبی پاک علیہ السلام کے لکھے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ اس میں بہت تفصیل ہے اور پھر اسی طرح اس پر علماء کی بڑی تحقیقات بھی ہیں اور, اور اسی طرح اللہ تبارک کا تعالی نے سور تحا میں جو ہے جو ہے یہ ارشاد فرمایا ہے حضرت موس علیہ السلام کا ذکر بھی کہ پہلے کی آیتوں میں اللہ نے قرآن اور حضور کی عظمت بیان فرمائی اب اس کے بعد انبیاء کا ذکر فرمایا تاکہ انبیاء کے آواز سن کر ان کو تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے جو سختیاں اٹھائیں اور کفار نے ان کی جو دل آزاریاں کی ہیں تو ان کی دل آزاریاں جو ہیں وہ کی ہیں ان سب پر مطلع ہو کر نبی پاک علیہ السلام کو تسلی ہو اور کفار کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ کا دل مزید مضبوط ہو جائے اس لیے یہ معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمائے چنانچہ مشہور و معروف آئے مقدسہ ہے دیکھیے ارشاد خدا بندی ہے موسا نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے و یس سر لی امری اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے و من لسانی اور میری زبان کی گرے کھول دے یس پاہو کہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکے وز علی من اہلی اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو اخش دس بھی ہی از دی اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے وہ اشر بھی امری اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے کئی نصب بحا کا کفی تاکہ ہم تیری تسبیح بہت کریں تو تو یہ بہت مشہور آیتیں ہیں دیکھیے اس کی حکمت کیا ہے شرع صدر کی دعا کی حکمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امور علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اور ایک سخت اور مشکل کام کرنے کا حکم دیا تو حضرت امور علیہ السلام نے اپنے رب سے آٹھ چیزوں کا سوال کیا اور اخیر میں عرض کیا کہ میں نے ان آٹھ چیزوں کا اس لیے سوال کیا تاکہ میں تیری تسبیح اور تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکوں پہلا سوال یہ ہے کہ میرا سینہ کھول دے وسیع کر دے کیونکہ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا حضرت مصلام نرج کیا ویا دی کو صدری ولا یم تاڈی کو لسانی میرا سینہ تنگ ہے میری زبان نہیں چل رہی سورہ شورہ میں تو سو انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ ان کے سینے کی تنگی کو خرابی اور ساتھ سے تبدیل کر دے اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا منشا یہ تھا کہ ان کو جرت ہمت اور حوصلہ ادا فرما اور تیسرا سوال یہ کیا کہ میرے لیے میری زبان کی گرا کھول دے تو ان کی زبان میں جو گرا تھی ان کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ ان کی زبان میں پیدائشی گرا تھی تو اللہ تعالی نے, اسے انہوں نے دعا کی کہ وہ اس گرا کو زائل کر دے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے بچپن میں جب آپ کی عمر تین سال تھی تو فراؤن کی داڑھی نوچ لی تھی تو فراؤن نے کہا کہ یہ میرا دشمن بنے گا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تب ان کی بیوی حضرت آسیہ نے یہ کہا کہ بے عقل بچا ہے اور ایک میں یا کوت اور رکھا اور کہا اگر اس نے یاقوت اٹھا لیا تو اس کو ذبح کر دینا اگر انگارہ اٹھا لیا تو پھر یہ اس کے بچپن کا تقاضا ہے اس کو چھوڑ دینا پھر حضرت جبرائیل آئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا اسی وجہ سے زبان مبارک جل گئی اور ان کی زبان میں گرا پڑ گئی اور ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تو بہرحال اب جو ہے وہ جو بھی مسئلہ ہو جو بھی روایت صحیح ہو اب اس میں یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا فرمائی کہ اللہ میری زبان کی گرا جو ہے وہ کھول دیں اور اسی طرح پھر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق کے دعا بھی فرمائی ہے اور ان دعاؤں کا سبب یہ ہے کہ یہ بیان کیا کہ اللہ ہم تیری بہت تسبیح بیان کریں تجھے بہت یاد کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو ظاہر ہے کہ کرنا ہی چاہیے حضرت موسا کی ماں پر وہی کرنے کا احسان اور عورت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی وہی فرمائی جبکہ وہ انہوں نے چند دن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تھا ایک صندوق میں ڈال کر تو یہ الخا اصل میں فرمایا گیا اور الخا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ حفاظت کا بھی معاملہ جو ہے وہ ہو سکے اسباب کے اعتبار سے پھر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے منہا خلق نقم و فیحا ن عید حکم اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے یہ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کی دعا بھی ہے اور اس پر میں ایک آپ کو بہت ہی پیاری بات بتاؤں یاد رکھیے اللہ نے یہ جو فرمایا کسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے تو اس آیت پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے شاہد پر فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور قرآن میں بھی یہی فرمایا خلق الانسان انسان امن انسان کو نطفے سے پیدا کیا ان نخلق ال انسان امنفاط ان امشاج بے شکم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہ ہماری اصل ہیں اور ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو چونکہ اصل انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے اور ایک اور صورت میں اللہ نے ہماری خلق کو تفصیل سے بیان کیا سورہ مومنون نے اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا پھر ہم نے اس کو مضبوط جائے قرار میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو جمع ہوا خون بنا دیا پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک اور مخلوق بنایا تو اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے تو بہرحال یہاں پر اگر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت یاد آتی ہے کہ ہر انسان کو اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہو اور جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ زمین سے مٹی لے کر اس کی ناک کاٹنے کی جگہ پر رکھتا ہے اس مٹی میں اس کی شفا ہوتی ہے اور اسی میں اس کی قبر ہوتی ہے حضرت انس ربی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناک میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارض العمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس مٹی کی طرف جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے حتیٰ کیفن کیا جاتا ہے میں اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی سے ہم اٹھائے جائیں گے دوسل اخبار میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے اکبر حضرت عمر فاروق حبی اللہ تعالیٰ عما ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے بہرحال اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب پاک سلم کی شامل محبت نصیف فرمائے عامر اس میں اور بھی بہت کچھ ہے اور مطلب قرآن کریم کی ان مقدس آیات میں سولمے کے بارے میں اللہ تبارک و وطالعہ نے اور بھی بہت سے ایسے مضامین ارشاد فرمائے ہیں بلکہ سبھی ہی مضامین ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے لیکن وقت ان کے ساتھ نہیں دیتا اور حضرت عموم علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہا کی آیت نمبر ستہتر سے نواسی تک میں موجود ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو لے گئے سمندر میں رستے بنے اور پھر مطلب ایک بڑیا کی رہنمائی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوز سے نکلنا یہ تمام تفصیلات چونکہ ہم ماضی میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اس لیے یہاں پر ہم ان کو دوہرا نہیں رہے یہ سب تمام واقعات اسی سپارے میں جو ہے وہ موجود ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ نماز کے اوقات نزول عذاب کی میں آج نبی پاک اسلام کو صبر کا حکم یہ تمام معاملات اور اس کے علاوہ شفاعت سے متعلق بھی بڑی تفصیل ہے جو کہ مستحقینی ارام نے سولہ سفارے سے متعلق آیات کے تحت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس درد کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ للہ سے بارے ہمارے مکمل ہوئے ان ابھی ہم عشا کی نماز کے جائیں گے اور تراوی کے لیے بھی اور اس کے بعد واپسی پر اللہ کرے لائٹ ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ سپارے کا خلاصہ بھی ہم اشا کے بعد بیان فرمائیں گے اور اگر لائٹ نہ بھی ہوئی تو کچھ تاثیر سے بلے ہم آ جائیں گے جس طرح کل ہم کچھ تاخیر سے آ گئے تھے لیکن نیت یہی ہے کہ آج سترہویں سپارے کا خلاصہ بھی انشاءاللہ بیان کرنا ہے اللہ توفیق جے ہمت دے اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین, اللہم آمین وما اللہ آمین حما علینہ اللہ بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبت